إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا نذلله ومن يضلله فلا هادي له وأشأل أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 ان الله كان عليكم رئيبا يا ايها الذين امنوا امرته الله بقول قوله شديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم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 وعلى آلِ ابراہیم انکا حميد مجید اللہم بارک على محمد وعلى آلِ محمد كما باربت على ابراہیم وعلى آلِ ابراہیم انکا حمید مجید سبحانکا لا علم لنا اللہ ما علمتنا انکا انتا العلیم الحبیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل الأقضة من لسان يفخه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونففه بسم الله الرحمن الرحيم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجذبه ولا يجد له من دون الله بلي ولا نصيره یہ عمل میرا سوال حاطہ دو آیات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان دو آیات میں تین دو ٹوک باتیں فرمائی حتمی فیصلے اور قطعی فیصلے لا حکم ہی اس کے کسی فیصلے کو کوئی طاقت ٹال نہیں سکتی نبی علیہ السلام اشرف الخلا اور آپ کی دعا دعا میں سے ایک دعاؤں مجھ پر تیرا حکم چلتا ہے تیرے کسی حکم کو ٹالنا تو دور کی بات ہے ایک لمحہ مؤخر بھی نہیں کر سکتے یا تین دو ٹوک فیصلے اللہ نے صادر فرمائے ہیں حتمی اور قطعی فیصلے لئی سب امانی بلا امانی یہ کتاب یہ بات نوٹ کر لو کہ جنت کا داخلہ نہ تمہاری خواہشات پر ہے نہ اہل کتاب کی خواہشات یہ امانی عمر یا کی جمع ہے جس کا معنی ذاتی خواہش ذاتی پسند ذاتی ترجیح یا ذاتی مہران کے سارے معنی اس کے درست ہوں تمہاری کوئی ذاتی خواہش ہو کوئی ذاتی ترجیح ہو کوئی ذاتی پسند یا ناپسند ہو یا کوئی مہران کسی طرف ہو ان میں سے کوئی چیز تمہیں جنت میں پہنچا نہیں سکتی تم ہو تمہارے باپ دادا ہو تمہاری برادری ہو تمہاری قوم ہو کسی کی خواہش اور کسی کی پسند اور ناپسند جنت کا داخلہ نہ ہموار کر سکتی ہے نہ ممکن بنا سکتی غلانی یہ ادھر کتاب اور نہ اہل کتاب کی خواہشات اور ان کی پسند یا ناپسند جنت میں پہنچا سکتا اہل کتاب یہودی اور عیسائی بڑے بڑے دعوے کیے انہوں نے بقاض نہیں اثر و جنت ہے اللہ قوانح صاحب کہ جنت میں صرف یہودی یا عیسائی داخل ہوں ان کی ایک خواہش کو کہ صرف یہودی یا عیسائی جنت میں داخل ہوں گے یہ دو طبقے یہودی کہتے ہم داخل ہوں گے عیسائی کہتے ہم داخل ہوں گے ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں عتیل کا ابانی جو ہو یہ ان کی امنگیں ہیں ان کی خواہشات ہیں ان کی پسند ہیں فاتوں بڑھان ان سب کو اپنی دلیل پیش کرو جنت کا داخلہ پر نہیں ہے خواہشات پر نہیں دلیل پر صحیح بخاری کی حدیث ہے من حجت له جو بندہ اطاعت سے ہاتھ کھینچ لے اطاعت اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے اطاعت سے ہاتھ کھینچ لے تو قیامت کے دن آئے گا بالکل خالی ہاتھ اس کے پاس اخروی کامیابی کی کوئی دلیل نہیں ہوگی کوئی برہان نہیں ہوگی بالکل خالی ہاتھ آئے گا اگر اتار سے ہاتھ گہن تو برہان چاہیے یہودوں میں سارا کا یہ کا ہم جنت کے ٹھیکیدار بلکہ یہودی کہا کرتے تھے نہحباب ہو ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں اگر اللہ کے بیٹے اور پیارے ہو اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا دنیا اور آخرت کے کی عذاب کیوں دے گا اور ایک مقام پر فرمایا کہ تمنا بول موت ہے ان کو تم اللہ کے پیارے ہو نا تو موت کی تمنا کرو اپنے پیارے سے ملنے کے لیے موت کی تمنا کرو اس دعوے میں اگر سچے ہو تو واقعی اس کے پیارے ہو اس سے پیار ہے اپنے محبوب سے ملنے کی چاہت ہوتی خواہش ہوتی اگر تمنا کرو خواہش کرو موت کی ہم تمہیں موت دے دیتے دیکھیں لایا تمانا لایا تمنا نہ ہو آباد بھی ماقدم وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے انہیں اپنی کرتوتوں کا حل نہیں انہیں معلوم ہیں اگر ہم آج مر گئے تو وہ جوتے پڑیں گے جن کا ہم تصور نہیں کر سکتے وہ جانتے ہیں نے آگے کیا بڑھایا وہ کیا احساسہ آخرت کا کیا ذخیرہ آخرت کا اگر موت آ گئی ہم اللہ کے عذاب کے لپیٹے میں آ جائیں موت کی تمنا کری امنگیں خواہشات ان کی لن تمثن لن تمثن ایام معدود ہمیں تو جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی سوائے چند دن کے وہ ماسیت کو یاد کرتے تھے جو دن معصیت میں گزرے وہ دن ہم کو عذاب ملے گا اس کے سوا ہم کو جہنم کی آپ چھو ہی نہیں سکتے بھلا امانی یہ حدل کتاب جنت کا داخلہ اہل کتاب کی اور ان کی خواہشات پر بھی نہیں یہ ایک دو فیصلہ تمہاری برادری کتنی اعلیٰ کیوں نہ ہو خاندان کتنا اعلیٰ کیوں نہ ہو باپ دادا کتنے اعلیٰ کیوں نہ ہو وقت کے رئیس ہوں امیر ہوں سربراہ ہوں جیسے بھی ہوں کتنے مالدار کیوں نہ ہوں، کسی کی خواہشات پر جنت کا داخلہ مقوف نہیں کہ برقع پھاڑ ہے کہ فلاں کی پسند دے پیر صاحب کی پسند دے لیں، اپنے اماموں کی خواہشات کو لے لیں یہ بات سختی سے نوٹ کر گئے کسی کی خواہشات پر جنت کا داخلہ نہیں اب کیوں جنت اللہ تعالی کی سب سے اعلیٰ جنت اس کے لیے برہان ہے ایک ضابطہ اسے طے کرنا پڑے گا آج تفریح عالیہ کے بعد ہی مالا این الراط بلا ادب انسانیت بلا خطرہ قلب بشر میں نے اس جنت میں وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ ان نعنتوں کی لذت حلاوت نفاست کا تصور کسی دل میں پیدا ہوا کوئی نہیں جانتا محلات ہوں گے ایک اینٹ سونے کی ایک اینٹ چاندی کی بیچ میں گارا مسک ساری جو کینکریاں ہوں گی وہ ہیرے جو جواہرات ہوں گے نہریں ہوں گی شہد کی نہریں دودھ کی نہریں پانی کی نہریں شراب کی نہریں جس میں کوئی نشا نہیں ہوگی ہورے ہوں گی ستر بہتر ہورے هل تكون محسنة في هذه المدينة؟ فلنحن محسنة؟ محسنة في هذه المدينة؟ أم حسنة في المدينة؟ أم تدخل الجنة؟ وعندما يأتيكا مثل الذين خلال من طولكو نصدهم البعثاء والضراء والجول حتى يقول الرسول والذين آمن معه متانا سلو الله كيف سمجتم؟ جنة يومي داخل وجود؟ تنہائی میں بیٹھ کر سوچو کہ تم نے جنت کے کی لیے کیا کیا ہے اور کرو در کیا, کیا تم نے جنت کے لیے مہنگی اللہ, اللہ کا سودا بہت ہی مہنگا اس کے لیے کیا کیا ہے تم دنیا کی ایک چھوٹی سی فیکٹری لگانی ہو تو خون پسینہ ایک کر دیتے ہو سرمایہ خرچ کرتے ہو دوڑ دھوپ کرتے ہو ڈاکٹر کو سوتے نہیں سفر کرتے ہو حضر بے شمار محنت اس اعلیٰ ترین مقام کے لیے کیا کیا ہے تمیاتی کو مسر الحقین خلو القبل کو تمہارے بیچ سابقہ قوموں کی مثال بھی نہیں آئی مستقم الفاص الرا جن کو بڑی تکلیفیں سہنی پڑی بڑے فاقے برداشت کرنے پڑے جوڑے گئے حتیٰ کہ رسول بھی کہہ اٹھا اور اس کے صحابہ بھی کہہ اٹھے بتانا سر اللہ اللہ کی مدد کب آئے حالانکہ رسول اپنے دور کا ساغیر اعظم ہوتا ہے مگر اللہ کی مدد آسمان کی طرف بار بار دیکھ رہے کہ اللہ تیری مدد کب آئے جو جوڑے گئے مبتلائف اتنا کیے گئے ستائے گئے تو اس کے بغیر تم جنت میں داخل ہونے کا سوچ کے بیٹھے ہوئے آزمائشیں نہ بھی ہیں اللہ آزماتا ہے ویسے بقدر ایمان اگر امتحان میں نہ بھی ڈالے جاؤ تو پوری شریعت ایک ضابطے کے طور پر موجود اسلام کے تقاضے ایمان کے تقاضے تقوار احسان کے تقاضے کیا تم نے کیا سوچو سر یہ بات کرنے سے بھیا کہ سب امانی ہے بڑا امانی عہدر کتاب کہ جنت کا داخلہ تمہاری امنگوں کو تمہاری خواہشات پر تمہاری ترجیحات پر نہیں ہے. کتنی اعلیٰ تمہاری برادری ہو کتنا اونچا تمہارا خاندان ہو اور کتنے شرف والے تمہارے باپ دادا ہو کسی کی خواہش قابل قبول نہیں جنت کے داخلے کی حرف آخر نوٹ کرو گے اس سے بڑی بات کو ہو ہی نہیں سکتی لائن اشرف الخلائق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے نے اپنی خواہش سے کبھی کلام نہیں کرتی لیکن آپ کی خواہش سب سے بحترم ہے سب سے مقدس اور ہے باقی اردو بھی نہیں چلے گی ان کی خواہش بھی نہیں چلے گی اور وہ کلام کر ہی نہیں سکتا اپنی خواہشات رکھا بھی اگر اپنی خواہش سے کوئی بات کہہ کر ہمارے کھاتے میں ڈال دے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں گے اور شارک کاٹ دیں گے کچھ اڑنے والے بھی نہیں ہو اس کے بعد باقی بچتا کوئی مائی کا لال ہے جس کی خواہش اس سے محترم اور مقدس اور باقیدہ ہو جھکنا پڑے گا شریعت کے ساتھ یہ دو لوگ فیصلہ نہیں سبھی امانی یہ بلا امانی عہد الکتاب دوسرا فیصلہ میں یا عمل سوچ سب ہی جو بندہ برائی کرے گا جو بندہ برائی کرے گا کون بندہ اور کیسی برائی کچھ طلبا یہاں بیٹھے ہوئے یہ من میں امون کوئی بھی بندہ حاکم ہو محکوم ہو تاجر ہوجر ہو, ہو مستر ہو آتا ہو یا خادم ہو امیر ہو یا غریب کوئی بھی بندہ من میں ہو کوئی بھی بندہ یا عمل, عمل کرے اپنائے کیا سو یا کی پھر عمر ہو کوئی برائی چھوٹی ہو یا بڑی ہو کوئی برائی برائی اپنا لے بندہ کوئی بھی ہو اور برائی کوئی بھی ہو چھوٹی بڑی کوئی بھی برائی ہو جو جزا بھی ہی اسے اس کی سزا دی جائے گی اس کا بدلہ دیا جائے گا نبی رسلام نے ان آیتوں کے نزول کے بعد ابو بکر صدیق رضم کو دیکھا بڑے پریشان تو بکر کیا ہو کہا کہ حادل آئے تو قاسمت الحر اس آیت نے میری کمر توڑ دی قرآن کہتا ہے کوئی بھی ہو اور کوئی بھی برائی کرے لے اس کی جزا پائے گا برائی تو ہوتی ہے کچھ نہ کچھ گناہ ہو ہی جاتے چھوٹے بڑے ارتکاب ہو ہی جاتے بتقا دشری پھر کون بچے گا اس سزا سے اللہ کے آزاد سے کون بچے گا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدلہ ملتا ہے جدار ملتی ہر برائی بھی ملے گی لیکن دنیا میں یہ آخر تھی اللہ تم روز بیمار نہیں پڑتے تھے بیمار نہیں پڑتے تھکاوٹ نہیں ہوتی اللہ تم سب تھکاوٹ نہیں ہوتی اللہ یوسی وہ کرنا تمہیں کوئی دکھ و درد نہیں پہنچتے بیماری بھی ہوتی ہے تھکاوٹ بھی ہوتی ہے دکھ بھی پہنچتے ہیں درد بھی ہوتی ہے کبھی صحت اور کبھی بیماری اور کبھی فقر اور فاقے کی تکلیف ایسا نہیں ہوتا جی ہوتا یہ اللہ کا بدلہ مومن کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ مومن کو دنیا میں سزائیں دیتا ہے ان امراض کی صورت کوئی مرض آ گیا, تکلیف آ گئی کوئی دکھ آ گیا پریشانی آ گئی آپ لکھ رہے تلم آپ کے ہاتھ سے گر گئے چھوٹی سی بات ہے. لیکن کچھ نہ کچھ دل میں ایک تکلیف تو ہو اس کو اٹھائیں گے یہ تکلیف بھی گناہ کو جھاڑتی اللہ بڑا غفور رکھائی اپنے بندوں پر بڑی رحمت اور فضل کا معاملہ کرنے والے یہ تکلیف بھی بخشش کا باعث حت تشو کا جو شائقہ ہو پاؤں میں کانٹا جھپ جائے اس تکلیف پہ گناہ جھڑ دے الحمد حد و کھلے من النار بخار جو ہے جو دنیا میں بخار ہو جائے وہ آگ کے بدلے میں آگ کا حصہ ہے اللہ ایک مومن کو صحیح القیدہ بندے کو یہاں بخار دے دے اور قیامت کے دن جہنم میں ڈال دے یہ دو اجلاک جمع نہیں ہوتے کا قول ہے ایک رات کا بخار سارے گناہوں کا کفارہ بن سکتا یہ دین کی رحمت اور غسل تھی ابو بکر یہ ہے یہ مومن کے ساتھ ہاں جو کافر ہے گنا کرتا ہے برائیاں کرتا ہے اس کی سزا کے لیے آخر وہاں پکڑیں گے اس کو اس عذاب کے لیے بیٹے نہیں آ جائے گا جو کچھ اچھے مال اس نے کیے ہیں کسی پر کوئی نیکی کر دی کوئی پیسہ کسی کو دے دی دیا تعاون کر دیا ہسپتال کھول دیا ٹیلیفون ایجاد کر دیے اس کے بدلے ان کے لیے دنیا کے مال ہیں فیٹری ہیں دولت کی آخرت کا معاملہ بڑا ان کے لیے حوناک ہو تو میں مَن یہ منسوخی جذبہ جو بندہ کوئی بھی برائی کرے بندہ کوئی بھی ہو اس کی اس کو دی جائے گا بدلہ اس کو دیا جائے گا اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ مبضلائیں فتنہ کر دے دنیا میں کوئی دکھ دے دے کوئی درد دے دے یہ اللہ کی ابتلا ہے اور ایک مومن کے لیے یہ ایک اظہار شکر کے طور پر اللہ کے نام میں تکلیف اور اللہ صبر کی توفیق دے دو امیں صاحب کے پاس آپ گئے اس کو سردی کا بخار تھا تھر تھر کان پہ صاحب کیا ہوگی لا بارک اللہ حفیق بخار ہو گئے اللہ اس میں برکت نہ دی بخار کو گالی کہا لا دیما بخار کو گالی لگ دو تمہارے گناہوں کو جھاڑ رہی یہ اذیت اور تکلیف تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے یہ معاملہ ایک مومن کا ہے یہ معاملہ ایک مومن کا ہے اگر دنیا میں اس کو دکھ درد پہنچتا ہے یہ آخرت کی راحت کا باعث ہو سکتا ہے باقی کبائر جو ہیں بڑے گناہ پر توبہ فرد وہ بخار سے اور کانٹے تھے نہیں جڑتے توباہ جھڑ تاکہ آخرت کا معاملہ میں یہ سبھی جو بندہ کوئی بھی ہو کوئی برائی کر لے اس کو اس کی سزا دی جائے باقی سزا کا اللہ کا نظام ہے سزا دنیا کی بھی ہو سکتی ہے آخرت کی بھی ہو سکتی ہے اور اگر دنیا میں سزا مل جائے اور آخرت کا معاملہ کلیئر کر دیا جائے صاف کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نیڑ بہت بڑا احسان ہے اور فرمایا کہ جو تیسرا دور لوگ فیصلہ میں یہ عمل میں نے سوال کر اور جو بندہ نیک عمل کر لیا لی یہاں بھی وہی ایک من عرم کا سیدھا کوئی بھی بندی آخا ہو یا نوکر ہو امیر ہو غریب ہو کوئی ہو صارف رہا کہ نقم تھا مرد ہو یا عورت ہو عورتیں اس سے اس فضل میں داخل ہیں النساء نصاب الرجال شفا کر لے میں احکام کے عجم میں عورتیں مردوں کے مشابہ ہیں کوئی فرق نہیں شریعت فرق کرے تو وہ فرق ملحوظ میرے آپ کو فرق نہیں کر سکتا آپ نے فرق کیے عورت ہاتھ اوپر بند مرد نیچے بند فرق کہاں سے آ اور عورت سجدہ کیسے کرے عجیب شوردہ بازی تشدد کیسے بیٹھے یہ فرق آپ نے کر رکھے شریعت نے عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں کیا جیسے مرد کی نہیں جیسے عورت کی نماز مرد کے لیے ٹخنا کھولنا ضروری عورت کے لیے پورا پردہ جو فرق ہے وہ فرق ہے عورتیں شکائق الرجال نجار احکام میں احکام کے عجم میں مردوں کے مشقے مردوں کے شریک ہیں تو جو بندہ ایمان لے نیک عمل کر لے مرد ہو یا عورت اور وہ مؤمن اور وہ مؤمن ہو بس دو چیزیں یہ حتمی اور قطی فیصلہ نوٹ کر لو عمل نیک ہو اور ایمان کی اساس ہو مرد ہو یا عورت کیا فیصلہ ہے فاولہ خود نے یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے ہمارا فیصلہ یہ وہ عمل ہے جو جنت کے داخلے کی برہان چوٹی کی نعمت ہے یہ کوئی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی یہ اس کا ضابطہ اور راستہ ایمان اور امر سال لوگ جنت میں داخل ہوں گے وبا ظلم کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے برابر بھی ظلم نے کی بالکل معمولی تو ظلم یار انی نہیں حکم تو ظلم بجال تو بینک محرم افرات الظالم. میرے بندوں میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر لیا ہے. تم پر بھی حرام کر دی تم بھی ظلم نہ کرو ظلم نہیں کرتا عدل میرا سارا معاملہ عدل پر قائم ظلم نہیں کرتی تم بھی ظلم نہ کرو ظلم ظلمات عمل قیام ظلم جو ہے نا وہ قیامت کے اندھیرے ہیں جتنا بھی ظلم کرو گے اپنی ذات پر کرو اپنی بیوی پر کرو اپنی اولاد پر کرو اپنے پڑوسی پر کرو کسی پر کرو ہر ظلم قیامت کا اندھیرا بن جائے جب قیامت کو اٹھو گے ہر طرف تاریخی کا راج ہوگا اندھیرا پھیلا ہوگا اس دنیا کے مظاہرے میں رستہ سجائی نہیں دے گے وہاں تو نور کی ضرورت ہے کامیابی کے لیے پولیس رات کو کیسے امور کرو اس اندھیرے کے ساتھ بال سے باری کے وہ اور تلوار سے بڑھ کر کاٹنے والے نیچے جہنم ہے ہر طرف اندھیرا اور تاریخی ہے اس کو پیدل چل کے وہ کرنا ہے کیسے کرو تو اندھیرے جمع کرنے کی وجہ نور جمع کرو جتنا نور زیادہ لے کر جاؤ گے اتنا جلدی اس پڑے کو گور کر جاؤ جس میں پڑا آسانی کچھ لوگ پلک جھپڑنے کی طرح عبور کر لیں پاؤں رکھا جنگل میں پاؤں گی عبور کر کے کچھ لوگ بجلی کی طرح بٹن دبایا اور بجلی کہاں سے کہاں پہنچ گئی کچھ لوگ بادلوں کی رفتار سے کچھ لوگ سمندر کی لہروں کی رفتار سے کچھ گھوڑوں کی رفتار سے کچھ اونٹوں کی رفتار سے کچھ ایک انسان کی دوڑوں کی رفتار سے اور کچھ قدم رکھیں گے اور کبھی گریں گے کبھی سنبھلیں گے کبھی اٹھیں گے اور کچھ لوگ اٹھ ہی نہیں سکیں سب بچہ زمین پر رینگتا ہے اس طرح ایسے ایسے چلیں گے اور کتنی مدت مدیدہ کے بعد اس کو عبور کرنے میں کامیاب ہوں گے آسانی سے نہیں یہ پل ان کو کاٹے گا ان کو زخمی کرے گا کبھی گریں گے کبھی سم گے کیونکہ نور نہیں نور ہے لوگ اس جمہور عبور کریں گے اپنے نور کے باقاعد جتنا نور یہاں سے لے کے جاؤ گے اتنا یہ منزل آسان ہو جائے گی امل نور ہے بشیر شاہین ظلم بنور نور تامریام الخیا جو لوگ اندھیروں میں نماز پڑھنے جاتے ہیں اشار فجر ان کو مکمل نور کی بشارت ہے من منشا بدن من اسلام ہے بندہ اسلام پہ چلے کتاب و سنت پر چلے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے راستے پر چلے اور چلتے چلتے بال شفا دئے اللہ ہر سفید بال کے بدلے قیامت کو نور نورت آفرماتی ہر سفید بال کے بدلے نورت آ فرماتی بعض علماء سلف کے قول کے مطابق ایک سفید بال بھی اگر آ گیا عتائد کرتے کرتے ایک سفید بال بندے کی قبر کو روشن کرتے ایک سفید بندے کی قبر کو روشن کر دے وہ آپ کی مرضی سفید بال رکھو یا مونڈ کے پھینک دو وہ آپ کی مرضی نہیں یہ بال نور ہے قبر کا آخرت کا منشاب شعبت اسلام مطلب کل شیبت حسن جو بندہ اسلام پر چلے سفید بال آ قیامت کے تو بندہ آئے گا اللہ فرمائے کہ میرے فرش دو اس کے سارے بال کنو ہر سفید بال کے بنے اس کو ایک نیکی دو بڑی نیکی چھوٹی نیکی نہیں دفاتر نہیں ہوئی اچانک نہیں ہوئی اس نیکی کے پیچھے اس کی چالیس سال کی محنت ہے پچاس سال کا مجاہدہ ہے اس کو یہ نور ہی نور پھر وہ بجلی کی طرح کرے گا اس کو بڑی گمبھیر یہ گھاٹی ہے نبی علیہ السلام قیام کے دن بار بار پولیس رات کے پاس آئے امت کی شفاعت کے لیے سب کہیں گے نس نسریں گے امت ہی امت ہی اور امت کے سارے افراد نہیں موحد افراد جن کے پاس توحید خالص نبی رضام کے شوایت میں شر کرنے والے کا کوئی حصہ نہیں خوش نہ ہو بالکل کوئی. کوئی حصہ نہیں وظیفے کرو قصیدے کہو محافل ملاج منا لو کچھ نہیں جب تک توحید خالص کی بنیاد نہ ہو تو بڑی گمبھیر یہ گھاٹی یہاں تیلی کی ضرورت ہے دنیا کا ہر ظلم قیامت کا اندھیرا بن جائے گا جتنے ظلم زیادہ ڈھاؤ گے اتنا اندھیرا گہرا ہوتا جائے گا اپنا ہاتھ تک نہیں دے سک اس قدر تاریخی ہوگی یہ دو جو فیصلہ جو بندہ نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت اغا ہو ہاں مومن مومن ہو مومن ہو کون بندہ نیک عمل کر رہا اور کون نہیں کر رہا یہ فیصلہ قیامت کے دنوں دنیا کے اندر ہر شخص بولتا ہے میں ٹھیک میاں میں ٹھیک ہوں متھیڑے ہم ٹھیک ہیں ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک ہر بندہ کہہ یہاں فیصلے کا نہ کوئی ادارہ ہے اور نہ کوئی مقام سوائے اس کے کتاب و سنت کی دلائل آپ کے سن قبول کر لو مان لو افیت کا راستہ نہیں مانتے تو یہ فیصلہ قیامت کے دن ہوگا قیام ہے جب ہم قیامت کے حساب کے لیے عدل کا ترازو قائم کریں وہ فیصلے کی گھڑی عدل کا عدل کا ترازو عدل کا میزان یہ فیصلہ میزان فیصلہ کرے گا کس کا عمل صالح ہے اور کس کا عمل صالح نہیں عمل, صالح نہیں عمل کرنے والوں کی قطاریں لگی ہیں ڈھیروں سامنے پہاڑوں کی طرح کھڑے ہوں گے ان کے احمد مگر تو لو ان کو معیار چیک کرنے کے لیے عمل میں تین چیزیں فرض ایک عمل کرو نماز پڑھو روزہ رکھو زکات دو حج کرو دو چیزیں ساتھ اور فرض ہیں یہ سارے کام اخلاص کے ساتھ کرو ریاکاری نہیں چلے گی یہ فیصلہ کون کرے گا یہ میزان اللہ نے میزان میں صلاحیت ڈال دینی ہے کچھ عمل کو توڑنا ہے جو اخلاص کے ساتھ ریاکاری کاری ہے نمود و نمائش ہے شہرت کی محبت ہے واہ واہ کی بھوک ہے شاباشی کی طلب ہے زندہ باد مردہ آباد کی ہرس ہے وہ عمل قابل قبول نہیں میزام اس عمل کو رد کر دے گا کوئی وزن نہیں ہو مچھر کے پر بر کے برابر چاہے نیکیوں کے ڈھیر لگا دوسرا عمل کا مطابق غلط نبی علیہ السلام کی سنت اور آپ کے طریقے کی. سنت رسول کی محبت اللہ نے آپ کو دی ہے مبارک اور طبقوں کوئی حاصل نہیں سب کے سامنے تقلید شخصی کے پٹے ہیں فلاں کی بات پیر کی بات امام کی بات برادری کی بات باپ دادا کی بات اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے نہ باب دادا کی چلے گی نہ قوم برادری کی چلے گی نہ کسی پیر و مرشد کی چلے گی سکہ سر ایک ہی شخصیت کا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں یہ فیصلہ نہیں ہوگا ہر شب میں حق پر میں ٹھیک ہوں میں حق پر یہ فیصلہ اللہ کا میزان کرے گا اس نیکی کو توڑ لے گا جو نیکی نبی اسلام کی سنت کے مطابق ہوگی اللہ کا میزان نہ کسی کے باپ کو جانتا ہے, نہ کسی کے دادا کو جانتا ہے. نہ کسی برادری کو جانتے نہ کسی پیر و مرشد کو جانتے یہ میزان ایک ہی شخصیت کو جانتا ہے اور وہ ہیں محمد اللہ صاحب المیزان کون ہوں گے جبریل الگ. امید الوحی ان سے بڑا اللہ کی وحی کا حافظ کون ہوگا وہ جانتے ہیں کون سا عمل اس وحی کے مطابق ہے اور کون سا عمل اس وحی کے خلاف چھٹکارا ہوگا جبریل امتحان ہر عمل کا کر. فرخر ہر عمل میزان میں صلاحیت ہے اس عمل کو تو کا جو سنت کے مطابق ہے بڑی گمبھیر گھاٹی اسی موقع پر اللہ فرما کا آدم ابعث بعث النار اب جہنم کے گروہ روانہ ہو رہے ہیں وہ گروہ تم تیار کرو آدم السلام ارض کریں کہ ماں بعث النار یا ہے جہنم کا گروہ کیا ہے میں نہیں جانتا اللہ فرم کی ٹکڑیاں کھڑی ہیں ہزار ہزار, ہزار کی ہر ہزار ہزار کی بالکل متیسو متیسروں ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے جہن صرف ایک جنتی تمہیں تعداد کا بڑا ایک ظاہر ہے ہم سواد اعظم ہم بڑی تعداد تعداد تو ہجرت ہے ہی نو سو ننانوے جہن صرف ایک جنتی حق تعداد کا نام تھوڑی حق دلیل اور برہان کا نام دل دلی مسرت کے قول کے مطابق اگر حق تمہارے پاس ہے تم جماعت ہو اگر حق تمہارے ساتھ ہے اور تم اکیلے ہو تم جماعت ہو حق اگر ہزاروں لاکھوں بندوں کے پاس ہے دلیل نہیں ہے وہ جماعت نہیں تمہارے پاس اگر حق ہے تم تنہا بھی ہو تم جماعت ہو یہ کیا بات ہوئی ہم زیادہ ہماری تعداد زیادہ ہمارے نبے فیصد ہم پچانوے فیصد کسی ملک میں نبے فیصد لوگ اگر حق پر ہوں اس ملک میں فقر نہیں آئے گا قرضے نہیں ہوں گے اس ملک میں آسمان سے سونے کی بارش برسے گی اتنی بڑی تعداد نبے فیصد لوگ اگر حق پر ہیں آسمان سے سونا برسے گا اور یہاں ہی نہتے ہی رشوتیں چل رہی ایسے ایسے حاکم سارا بجٹ ہڑپ کر جاتے ہیں کراچی کا حال آپ کے سامنے سال ہر ہاں سال ہمارے ہاں ہاں ہاں ہاں یونیورسٹی روڈ ہمارے کے ساتھ پانچ چھ سال سے ٹوٹا ہو گیا بجٹ ہر سال آتا ہے ہڑپ ختم ایسی نہ جو مسلط ہوں اس ملک میں حق ہو سکتا ہے نہیں یہ نبوستے ہمارے جرائم کی سندھ بدی شر بدرت طوفان وپار یہ نبوستے یقین ہیں. قائم ہو مسلط ہو ویسے حکام ہو جو حاکم تو جو برتاؤ کرتا ہے رعیت کے ساتھ وہ برتاؤ باپ بیٹے سے بڑھ کر ہوتا ہے جو برتاؤ باپ اپنے بیٹے سے کرتا ہے اس سے زیادہ بہتر برتاؤ حاکم کا اپنی محبوب کے ساتھ ہے ریت کے ساتھ اور یہاں ایک سے ایک ظالم بیٹھا ہوا ہے سارا پیسہ بھڑپ کر کے ساری چین ملی ہوئی ہے کوئی اللہ کا خوف نہیں ایسے حکام ہو اگر ہوں تو یہ چیز کی دلی میں کس ملک میں حق ہے نوے فیصد توحید ہے نوے فیصد یہاں پر سنت ہے نوے فیصد اگر توحید و سنت ہو تو وہاں تو سونے کی بارش برتنی چاہیے تو تعداد میں یار حق نہیں دلیل میں یار حق دلیل میں یار حق دیکھ لیا آپ نے نو سو ننانوے جہنم ایک جنمت ہے کافاف روانہ ہوئے سراد آگے منزل موجود نظام کا مرحلہ ہو چکا مرحلہ ہو چکا اب چڑھو پورے سراد بڑی نفسیاتی ایک مار پڑے گی جو بندہ اپنے سامنے دیکھے گا نو سو ننانوے لوگ جہنم کا لقمہ بنے کیا اس کے تکلیف کا حلم ہوگا کیا اس کا رنج و حلم ہوگا یہ معیار حق اور ساتھ ایمان کی دلیل بابا مومن مومن ہے، مومن صاحب عقیدہ ایمان میں چھ چیزیں ہیں اور چھ چیزوں کو مانتا ہو صحیح طریقے سے المان تو مرائے وہ قطب ہی بسلیومر خیر ہی بشر یہ چھ چیزیں اللہ بھڑی ایمان فرشتوں پر کتابوں پر رسولوں پر آخرت پر اور تقدیر پر پڑھو نا اس کو علما کے بات جب ایمان بلّہ کیا ہے ایمان بلّہ کے تقاضے کیا ہیں ایمان بال ایمان بال ایمان بالکتب، ایمان بالآخرت ایمان بال کیا ان کے تقاضے ہیں کیا ان کی شرائط ہیں پکا سچا ایمان لے کر جاؤ تو یہ اگر ہوں گے تو غلائی کا ید خلون یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے وغیرہ اور ایک کھجور ٹکٹنی کے چھلکے کے برابر بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے عدل عدل ہو جنت کے مستحق ہیں وہ جو اللہ کا مہنگا سودا جنت یہ اس کا ہے یہ اس کا ضابطہ دیکھو شریعت کوئی لمبی فہرست آپ کو نہیں دی یہ بھی کرو یہ بھی کرو وہ بھی کرو چند قواعد ہیں عمل سال جس کی دو بنیادیں اخلاص اور سنت کی تباہ ایمان جس کے چھ ارکان ہیں ان کا صحیح فہم سیدھا جنت کا فیصلہ دو ٹوک فیصلے کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکے گی اور اللہ کے فیصلے پر کوئی طاقت غالب نہیں آ سکے گی جنت کا داخلہ یقینی یہ مقام یعنی تین چیزیں ایک قول فصل کے طور پر انہو قوال فصل دو دو, دو باتیں جنت کا داخلہ تم میں سے کسی کی خواہش اور امنگ پر نہیں ذاتی پسند و ترجیحات پر نہیں ہے حتیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش سے کبھی بات نہیں کریں گے اللہ کی وحی کی ترجمانی کریں گے حالانکہ آپ کی خواہش سب سے محترم ہوگی صورت النازیات نے بھی دو ٹوک باتیں ہیں دو دو, ہیں دو. دو اما من خاف دوامر ہو گئی جنت جرما ہو رب کا خوف خاج اور نفس کی خواہشات سے بچ جائے خواہشات نفس کو دور کر دیں بلکہ ان خواہشات پر جو ہے وہ حکومت قائم کرے اللہ کی شریعت کی خواہشات کا گلا گھونڈ دے اللہ کی شریعت کو لائے بلا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے اور اس سے پہلے اما منتا ہوا وہ آس لگ جاتا دنیا بندہ سرکش ہے اور خواہشات کا عالم یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے آخر تک دنیا کو سامنے رکھا ہو آخرت پس پشت فر جن ہوا اس کا ٹھکانا جہنم کوئی تم نہیں دو ٹوک فیصلے تو خواہشات النفس اس کی حاکمیت جو ہے بڑی خطرناک جب رسول سے فرما دی ہے کہ اپنی خواہش کی بات اگر ہمارے کھاتے میں ڈالو گے گو اب حبیب اللہ ہے خلید اللہ ہے لیکن اللہ کسی کی محبت سے مجبور نہیں ہے کسی کے محبت سے یہاں زابدار قانون چاہیے اٹھاؤں گا آپ کو پکڑ کے کاٹ رو رسول سے جتا رسول ایسا کر نہیں سکتے سمجھایا ہمیں جائے بتایا ہم نے جائے رسول ایسا کر نہیں سکتے تو خواہشات نفس اس میں کنٹرول ضروری ہے من القرآن امامه قاده ومن منجاید قرآن کتاب و سنت ہے جس نے کتاب و سنت کو آگے رکھا ہر خواہش کا گلا گھونٹ دیا تو یہ قرآن قیامت کے دن قیادت کرے گا جنت میں داخلے تک سا سا چلے گا جنت کے راستے پہ چلائے گا جنت میں پہنچا کر آئے گا جس نے قرآن کو پیچھے پھینک دیا نفس کی خواہشات کو آگے رکھا تو ساک و ادھر قرآن ہانکے گا قیامت کے کی بندے کو ہاتھتا ہوا جہنم کی طرف لے کر جائے گا تو اللہ رب العزت اس مقام کا صحیح فہمت آ فرما دے اور جو فیصلے یہاں پر صادر ہو گئے اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق دے اور اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ اپنی ایک ہی خواہش کا گلا گھونٹ کر سنت رسول اور قرآن کو نافذ کریں القرآن حجت الق میں حجت یا تیرے خلاف حجت قرآن کی مانے گا تیرے حق میں حجت ہوگی نہیں مانے گا خواہشات کی مانے گا پھر یہ تیرے خلاف حجت بن جائے گا قیامت کی تیرے خلاف بولے گا رسول بولے گا اس امت نے قرآن کو چھوڑ دی خواہشات کو اپنا لی القئی سمن دانس ماں بل بل آج على سمن سن لو دانا اور گرین عقل من اور صاحب فراست کون ہے وہ کہ خود حساب لے خود احتسابی اپنا حساب لے کر ایسے کام شروع کرتے جو مرنے کے بعد کام آئیں گے سوچے بیٹھ کر کل میں نے کیا کیا پرسوں کیا کیا مہینہ پہلے کیا سفر میں کیا کیا حضر میں کیا کیا خلوت میں کیا کیا جلبت میں کیا کیا سوچیں اور پھر تو ہوا رجوع کر کے ایسے کام شروع کر دے جو مرنے کے بعد کام ہے یہ اقل منداد بل عاجب اور انتہائی بے وقوف نکمہ احمد وہ شخص ہے اتبع نفس و جو اپنے آپ کو خواہشات نفس کا پیروکار بنانے اپنی خواہشات کو اپنے اوپر نافذ کر لے لاگو کر لے ان کے پیچھے چل نکلے چل پڑے اور وہ تمنا الله اللہ پر تمنا کر رہے بڑا غفور رحیم اس کی مغفرت اور رحمت کے تقاضے تو پورے کرو نا چل اپنی خواہشات میں رہے اللہ بڑا گفور رہے اللہ کا حور رحیم کب ہے کس کے لیے رحمت کیا ہے موج مغفرت کیا ہے ان کی تمہیں بروا لے خواہشات کے تم پیروکار شریعت میں سے کچھ ڈال رکھی اور اللہ کا حور یہ بندہ آجز ہے نکما اور انتہائی بے وقوع شخص یہ اقول فیصلے هذا فیصلے اللہ باغ فہمت حقوق الحمد للہ رب العالمين.